اور غرب کے ساتھ آپ یہ کہہ سکیں گے بے حساب قسم کا رسک لینا ایسا رسک جس کا کوئی حساب بھی نہ ہو یہ دوسری چیزیں جو اسلام کے اندر بنا اس کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو جو ڈیریویٹوز ہیں سیکیورٹائزیشن ہے اس دور کی اس کی تفصیلات کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ غرر اور یہ جو بے حساب رسک ہے یہ کیسے آتا ہے یہ موجودہ اکانومی کے اندر یہ کیسے گھستا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر کیا چیزیں وجود کے اندر آتی ہیں یا خود یہ جو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 کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں اللہ جلّیہ شاہ رن نے سود کا رستہ تو اللہ پا آپ نے بند کیا ہوا اور اس کے علاوہ باقی صورتوں کے اوپر اس کے اندر غور کیا جائے کہ اور کیا اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں یہ ایک تو ہماری ذہنیت کا بنیادی مسئلہ ہے اور جب تک ہم اگر اس مسئلے کو ہم نے جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے نظام و تعلیم کو درست کرنا پڑے گا ابھی جو ایڈوائزری کاؤنسل پرائم منسٹر بنائی آپ اس کے لوگوں کا پروفائل دیکھیں ایک یا ایک صاحب کے علاوہ جن کو میں جانتا ہوں کل ہم ایک تقریب میں اکٹھے بھی تھے